الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم علیہ الانبیاء الامبیا نبینا محمد وعلى علی و صحابی اجمائین پچھلے درس میں بداعت کی برائیوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے جن میں سے آخری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ قیامت کے دن بداعتی کو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا اور یہ بہت بڑا سبب ہے ہم لوگوں کے لیے مداعت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیص ہم نے دیکھی جس میں آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر تم میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا اور اس میں آپ نے بتلایا کہ فرشتے ان کو روکیں گے جو لوگ آپ تک پہنچنا چاہیں گے اور آپ اس وقت میں کہیں گے انہم نہ منی یہ میرے لوگ ہیں لیکن فرشتے کہیں گے ان قلا تدریما بد <بَعْدَك> البیدک آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھدکار کے ان سے کہیں گے سخ کن سخ قن لمم دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جو میرے بعد دین میں تبدیلی کرتے ہیں اس سلسلے میں ابن عبداللہ عبد العبد البر ابن عب... عبد البر کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دتکارے جائیں گے پھٹکارے جائیں گے جو خوارج اور روابط اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی بداعتی فرقے ہیں ان تمام کو حوض کوثر سے قیامت کے دن دھتکارا جائے گا لہذا بدعت ایک بری چیز ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت کا اہتمام کرے بدعات سے بچیں دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں اور ایسی عادتوں کو اور ایسے رسم و رواج کو چھوڑ دے جو اسلام میں نہ ہوں جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوں اور دین کے نام پر چل رہے ہوں لہذا بدعاتی حوض کوثر سے دسکارا جائے گا بداعت کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بدعت لعنت کا سبب ہے لعنت کے معنی عربی زبان میں لعنت کے بارے میں نے کا لعنت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے دوری لعنت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جس میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی محدث کو پناہ دے واہ کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینا سیکورٹی دینا رہائش دینا رہنے کے لیے موقع دینا مخدس کے معنی ہے جو دین میں بداطے نکالے یہ لفظ عہدہ سے ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ حدیث میں جیسے آیا من عہدہ فی امرینا جو ہمارے اس امر میں ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے ہیں یہ لفظ حدیث سے بنا ہوا ہے حدیث کے معنی جدید کے ہوتے ہیں اس کے بالعکس اس کے بالمقابل لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم تو حدیث جدید کو کہتے ہیں قدیم پرانے کو کہتے ہیں تو جو کوئی اس دین میں کچھ نیا نکالے ہیں جو اس میں سے پہلے نہیں تھا جو اس میں پہلے نہیں تھا تو وہ رد ہو جائے گا یعنی وہ چیز بدایت قرار پائے گی اور اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو پناہ دے کسی بداسی کو اس سے بات معلوم ہوتی ہے نمبر ایک کہ برائی میں تعاون کرنے والے پر بھی اس برائی کی سزا عائد ہوتی ہے ایک آدمی یہاں پر لانت کا حقدار کون بن رہا ہے من آسن جو پناہ دے کسی بداسی کو پناہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ واقعی کو انسان پریشان ہے اور اس کو مدد کی جائے اس کی محتاجی کی وجہ سے ہے اس میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو انسان ہو جانور ہو سب کی مدد کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انہدمن المشرکین کا اگر مشرقین میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پناہ لے اس تجارہ تو تم اس کو پناہ دو حتا یس کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے تم میں ابل پھر اس شخص کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرق کو بھی پناہ دینے کی بات کی ہے تو مشرق میں باب اولا برا ہوتا ہے بذاتی سے بیدا تی کم سے کم اسلام تو قبول کر کیے ہوئے ہیں لیکن اس سے زیادہ برائی اس میں ہے کہ آدمی سرے سے اسلام کو نہ مانے جب اس کو پناہ دے سکتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں یہاں پناہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک آدمی واقعی ضرورت مند ہو بھوکا پیاسا ہو یا کسی اعتبار سے پریشان ہو اور اس کو پناہ دی جائے اس کو رہنے کے لیے موقع دیا جائے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہاں پر جو پناہ دینے کی بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کی بداعت میں ساری دنیا میں خوراکات پھیلا رہا ہو اور ہم اس کو اپنے یہاں جگا دیں کہ آپ رہیے اور یہاں رہ کے آپ اپنا کام کیجیے تو اس طرح سے اگر اس کو پناہ دی جائے تو اسلام میں حرام ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاموں میں وہ में بنو عَلَى الْبِرِّ و وَلَا تَعَاوَنُوا تایا اور مدد مت مد کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ایلل اتمی <تصفح> کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو کس چیز میں بر میں اور تقوی میں نیکی کے کاموں میں اور برائی سے بچنے والے کاموں میں کام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ واقعی نیکی کی کی جائے دوسرا یہ کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے تو ان دونوں قسم کے کاموں میں نوعیت کا فرق ہے اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں مدد کرو لیکن کہا ولا مدد مت مد کرو ول والعدوان اسم اور عدوان دونوں میں مدد مت مد کرو اسم ایک عمومی گنا کو کہتے ہیں عموماً وہ اللہ کے باب میں ہوتا ہے اور یہاں پر ادوان ہے یعنی حد پار کرنا کہ کسی مخلوق کیا جائے اور آدمی اس میں مدد کرے تو نہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کی شریعت کے معاملے میں اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی مدد کریں گے اور نہ اسی طرح سے مخلوق پر اعتدا اور اس پر ظلم میں کسی کی مدد کی جائے گی تو ایک دوسرے کی مدد ایسے کاموں میں نہیں کی جائے گی جس کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے لہٰذا اگر کوئی آدمی دنیا میں خرافات پھیلاتا ہے اور اس میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم بھی اس کی برائی میں شریک ہو جاتے ہیں ہم بھی اس کی برائی میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے کوئی آدمی لوگوں کو یعنی دھوکہ دیتا ہے جیسے کوئی بابا ہے مثال کے طور پر اب وہ عورتوں کے ساتھ بھی غلط معاملہ کرتا ہے لوگوں کے پیسے بھی لوٹتا ہے بےوقوف بناتا ہے عقیدہ بھی خراب کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اب وہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ ہم ہم آپ کیا رہنا چاہتے ہیں دو دن اور ہم اپنا جو بھی ایکٹیویٹی وہ کریں گے اب اگر آپ اس کو اپنی جگہ دیتے ہو تو آپ کی جگہ استعمال کر کے وہ سارے غلط کام کرے گا تو اس طرح سے اس کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے تو اگر کسی پناہ دینے میں یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ اس آدمی کو اس کے مقصد میں تعاون ہوتا تو ایسا پناہ دینا جائز نہیں ہاں ایک آدمی سیلاب میں کوئی بداتی مثال کے طور پر سیلاب میں اس کا گھر والا ڈوب گیا اور سب کچھ پریشان ہو گیا ایسے وقت میں کوئی آدمی اس کو پناہ دیتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ اس کے مقصد میں تعاون نہیں ہے بلکہ انسانیت کے اعتبار سے اس کی مدد ہے دونوں میں فرق یاد رکھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا لائن آف لا ہو اللہ کی اعلانت کو من آوا محدیت اس پر جو کسی محدت کو بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے یہاں پر تفریح آپ کریں ایک ہوتا ہے وہ آدمی جو جہالت کی وجہ سے علم نہ رکھنے کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہے وہ محدف نہیں ہے من احدہ کا ہوا جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ محدف ہے تو آپ اس میں تفریح کریں ایک تو وہ عام لوگ ہیں جن کو دین معلوم نہیں ہے کسی آدمی نے رسم رواج ان کو باپ, باپ دادا نے سکھا دیا وہ وہی کرتے آ رہے ہیں یا کوئی عالم تھا یا کوئی ایسا آدمی تھا جس کو بڑا مانتے ہیں اس نے ان کو مس گائڈ کر دیا اور ایک بداق پر لگا دیا تو وہ جو لوگ ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہیں کیونکہ وہ تو عام انسان ہے جو خود شکار ہے ایک گمراہی کا دوسرا آدمی وہ ہے جو پریچر ہے جو بدات کا دائی ہے بدات کا گھڑنے والا ہے یہ وہ آدمی جو بدات پھیلاتا ہے ایسے آدمی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ورنہ آپ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر رشتے داروں کو بھی گھر میں آنے اگر منع کر دیں تو وہ غلط ہوگا کہ تم بداتی ہو حادیش میں آیا ہے پناہ نہیں دینا بداتی کو مت آؤ ہمارے گھر کو نہیں یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہے مراد وہ آدمی ہے جو بدات کا دائی ہے اور آپ اس کو پناہ دیں اس اعتبار سے کہ اس کی بداعت میں آپ تعاون کریں اس کو پناہ دے کے وہ کام کرے گا یعنی آپ کا جو گھر یا آپ کی جو جگہ ہے وہ ایئرپورٹ بنے اس کے بداعت کے پلین کے اترنے کے لیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بداطی کو پناہ دینا اتنا سخت معاملہ ہے تو خود بدا ایجاد کرنا کتنا سخت ہوگا یعنی اس کو سپورٹ کرنے والے پر لانت ہو رہی ہے تو وہ کتنا زیادہ گناہگار ہوگا جو خود وہ جس کی وجہ سے دوسرے پر لانت ہو رہی ہے اس کی مدد کرنے کی وجہ سے کسی پر لانت ہو وہ کتنا لانت کا حقدار ہوگا تو معلوم ہی ہوتا ہے بدعات اللہ کی لانت کا ذریعہ ہے اور اسی لیے بدعات سے بچنا ضروری ہے یہ ابھی صحیح مسلم میں موجود ہے آئے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدین تو ہر مدینہ حرم ہے عیر سے لے کر سور تک یہ دونوں پہاڑ ہیں تو یہ دونوں جو ہیں اس کے درمیان جو بھی ہے وہ سب کا سب حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ بھی حرم ہے پون اخدی حد او آخدن تو جو کوئی شخص بھی مدینہ میں ایجاد کرے احدتا پیہا حد او آوا مخدسن یا کسی بدعتی کو پناہ دے لعنت تو اس پر اللہ کی لعنت ول فرشتوں کی لانت اجمائن اور تمام انسانیت کی سارے لوگوں کی لعنت دو چیزوں پر لانت ہو رہی ہے پمن احدی جو اس میں بداعت ایجاد کرے یا کسی بداتی کو پناہ دے ان دونوں پر اللہ یعنی دونوں الگ گنا ہوئے مدینہ میں دانت کتنی زیادہ ایک اللہ کی لانت ہی کافی ہو گئی پھر فرشتوں کی بھی ہے پھر لوگوں کی بھی نیک بندے جتنے سب کی لعنت اس پر ہے اور لا برن یوم قیامتی ولا عدل قیامت کے دن نہ اس سے صرف قبول ہوگا نہ کئی معنی اور نے اس کے ذکر کیے ہیں جن میں سے راجح فال یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نہ قیامت کے دن ان سے نفل قبول کرے گا اور نہ ان سے فرض قبول کرے گا ان کی فرض عبادات بھی قبول نہیں ہوگی ان کی نفل عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی تو جو بداطی ہے جو بداعتی ایجاد کرتا ہے یا بداعتی کو پناہ دیتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن اس ایک تو یہ کہ دنیا میں اس پر لانت ہے دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اس کی اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے نہ فرض قبول نہ نفل قبول یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر لا بلو کا جو ذکر آیا ہے وہ کس معنی میں ہے علماء نے کہا کہ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک قبولیت ہوتی ہے قبول رضا اور دوسری قبولیت ہوتی ہے قبول اجزاء ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کی نیکی قبول کر لیں اس لیے کہ اس نیکی کی ساری شرائط پوری ہو گئی باوضو تھا اور نماز برابر اس کے آداب اور ارکان کو لحاظ کرتے ہوئے پڑی گئی لہذا وہ پاک ہونے لائق ہے نماز اللہ قبول کر لے گا اس کو اب اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس سے وہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن اعمال کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب اور اس کی رضا ملے سارے اعمال آدمی کیوں کرتا ہے بھائی صرف عمل کر لینے کے لیے بلکہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو فریضہ تو اس سے سابت ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب اس کو نہیں ملے گا اللہ اس سے ناراض ناراض ہی رہے گا تو فریضہ ثابت ہو جائے گا لیکن اللہ کی رضا اس کو نہیں ملے گی اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں پر قبول اجزاء کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ عمل اس کا پاس ہو گیا یا نہیں عمل پاس ہو جائے گا پھر سے نماز دورانے کی ضرورت نہیں کہ نماز ہوئی نہیں پھر سے پڑھو نہیں نماز ہو گئی لیکن اس نماز سے جو قرب اللہ کا تو چاہتا تھا اللہ کی رضا جو چاہتا تھا اللہ راضی نہیں تو قبول رضا اس کو نہیں ملے گا اسی لیے حابیل نے قابل سے کہا تھا ان نما یہ من اللہ اللہ تعالیٰ اعمال جو قبول کرتا ہے وہ متقین سے کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے قبول ہی نہیں کرتا ہے یہ جو قبول ہے یہ قبول رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی برائیوں سے بچتا ہے اور خرافات سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبول کرتا ہے وہ رضا کی بات وہاں پر ہو رہی ہے تو یہی آیت بطور صدل علماء نے ذکر کی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بدات ایجاد کرنے والا اور بدات میں تعاون کرنے والا ان دونوں پر اللہ فرشتوں اور سارے لوگوں کی لانت ہے اور ایسے لوگوں کی عبادات اگر وہ کریں اور ادا ہو بھی جائیں تب بھی اللہ ان سے خوش نہیں اللہ ان سے خوش نہیں تو بداطی سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے لہذا ایک آدمی کو بداعت سے بچنا ضروری ہے وہ بداعت میں ابتلا نہ ہو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بداعت کے مقامات کیا ہیں پنگ پوائنٹ ہم کیسے بداعت کو پکڑنے کی بدت ہے تو علما نے سات چیزیں اس بارے میں بیان کی ہے بداعت ان سات چیزوں میں ہوتی ہے زمان و مکان عدد و جنس اور اسی طرح سے ترتیب و کیفیت اور سبب و فضیلت یہ سات چیزیں ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے زمان مکان عدد جنس ترتیب کیفیت اور سبب یا فضیلت تو یہ سات چیزیں ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا شیخ حسمین وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں تو ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک زمان یعنی وقت بداعت کا تعلق ٹائم سے بھی ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کو سمجھاؤں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور ابھی دوبارہ اس کو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ بدعت بعض اوقات پوری پوری نئی چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات اصل دین کے عمل میں اضافہ کیا جاتا ہے تو دونوں طرح کی بدعت بھی مردود ہیں عام طور سے بدعت ایسی ہوتی ہے کہ صحیح چیز میں غلط کی آمیزش ہو جاتی ہے اور لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیوں غلط ہے ایک ایک کر کے اس کو بھی ہم سمجھیں گے بیدارت میں میں کہتے ہیں دین میں اپنی طرف سے کمی زیادتی یا تبدیلی کرنے کو اپنی طرف سے دین میں کمی زیادتی یا تبدیلی کرنا اس کو بدات کہتے ہیں مثال کے طور پر زمانے کے اعتبار سے ٹائمنگ کے اعتبار سے کسی چیز کو دن میں کوئی جگہ دی, وقت دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت پر ہوگا اگر کوئی آدمی اس کا وقت اپنی طرف سے تبدیل کر دیتا ہے یا اپنی طرف سے کچھ طے کر دیتا ہے تو یہ بدایت ہوگا جیسے مثال کے طور پر میت کے آگے جہرن کلیما پڑھتے جانا یہ بدایت ہے بعض لوگ جنازہ جب جاتا ہے تو کلیما پڑتے جاتے ہیں حالانکہ جگہ اس کی کون ہے شریف میں بتایا گیا ہے لکین إِلَّ اپنے مرنے والوں کو لا اہ إِلَّ کی تلقین کرو تو لا إِلَى إِلَّ اللَّهُ کی جو تلقین ہے وہ مرنے سے پہلے ہے مرنے کے بعد نہیں ہے اور جنازہ لے جاتے وقت نہیں ہے تو جو وقت اس کا वक्त تھا اس کو تبدیل کیا اس کا وقت تھا مرنے سے پہلے معیشت کو لیکن لوگ क्या कर रहे? جنازہ جب لے کے جا رہے ہیں اب فائدہ نہیں ہے اب اس کا وقت نہیں ہے تو اس کا جو وقت ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا لہذا یہ بداعت ہے کوئی آدمی کہ کلیمہ پڑھنے میں برا کیا ہے تو کلیمہ پڑھنے میں برا نہیں ہے لیکن اگر کس وقت کلیما ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھتے ہیں جب انہوں نے نہیں پڑھا تو معلوم ہے کہ یہ وقت اس کا نہیں ہے گویا کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نیکی ہے یہ تم کر رہے ہو اور یہ اچھا ہے اور نبی سے چھٹ گیا اگر یہ واقعی دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کو کرتے ہیں اسی طرح سے نکاح کے دن کو عقیقہ کے لیے خاص کرنا اگرچہ لوگوں کی نیت اس میں وہ نہیں ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت کے بعد میں وہ چیز دین بن جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں سالوں سال عقیقہ نہیں کرتے ہیں اور ہلدی کا دن ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آج عقیقہ ہے تو عقیقہ کا وقت کیا ہے ساتواں دن بچہ پیدا ہو گیا ساتویں دن عقیقہ ہونا چاہیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اگر نہیں ہے تنگی ہے پریشانی ہے سارا پیسہ دواخانے میں گیا تو ٹھیک ہے بھائی نہیں اگر طاقت ہے تو کوئی بات نہیں جب موقع ملے تب کر لیکن یہ کیا ہے کہ بچے کا ساتویں دن عقیقہ جو چھوڑ گیا تو پھر یاد آیا تو کب آیا کل نکاح ہے پرسو نکاح ہے آج ہلدی ہے ہلدی کے دن عقیقہ لوگ کرتے ہیں عموماً اس طرح سے لوگ آج عام طور سے اس طرح سے کرنے لگے صحیح نہیں ہے ن... وہ عقیقے کو نکاح تک مؤخر کرنا یہ صحیح نہیں ہے عقیقے کو نکاح تک مؤخر کرنا صحیح نہیں ہے بعض اوقات درمیان میں معلوم پڑ بھی جاتا ہے لوگوں کو لیکن لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے شادی میں کریں گے تو یہ نہیں کرنا چاہیے بچنا چاہیے تو جب یاد آئے عقیقہ کرنا چاہیے جب صلاحیت پیدا ہو عقیقہ کرنا چاہیے لیکن این اس کو نکاح کے دن یا نکاح سے پہلے ایک دو دن ہلدی کے رسم کے اندر عقیقہ کرنا یہ ڈبل بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح سے بعض اوقات لوگ بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے نماز جب فرض نماز ہوتی ہے خاص طور سے فجر کی نماز تو جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ پھر دائیں مصافہ بائیں مسافہ اس طرح سے کرتے ہیں پھر امام صاحب سے لائن لگا کے مسافہ کرتے ہیں تو یہ جو مسافہ ہے یہ بدعت ہے کیوں بھی ہے؟ اس لیے کہ مسافح کا جو وقت ہے وہ ملاقات کے وقت ہے یا کم سے کم دونوں کا الگ ہوتے وقت میں ہے تو یہ نماز میں سلام پھیر کر جو مسافہ کر رہا ہے یہ مسافر کا وقت نہیں ہے اگر سلام پھیر کر مسافہ ہوتا یہ اس کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو کرتے ہیں تو مسافے کا وقت ملاقات کے وقت ہے لیکن اس کو اپنے طور پر سلام پھیرنے کے بعد اور خصوصاً فجر کی نماز میں کرنا دائیں اور بائیں مسافے کرنا اور امام صاحب سے کرنا یہ بدایت ہے کیونکہ اپنی طرف سے مصافے کا وقت بدل دیا اپنی طرف سے مسافے کا وقت طے کیا جو شریعت میں نہیں ہے جیسے آپ دیکھیے لوگ نیند میں سے اٹھ کے سب مسافر کرنا شروع کریں پیسہ لگے کیا ہوا ہے اس کو نیند میں سے اٹھ کے مسافر کر رہے ہیں یا کوئی آدمی استنجا سے باہر نکلے مسافا کرنا شروع کر دے لوگوں سے باہر جتنے لوگ ہیں لائن لگا کے کھڑے تو اب باہر جو ہے مسجد میں استنجا سے نکلا استنجا تانا سے اور سب سے ہاتھ ملاتے جائے بولے کیوں بولے کیا برا ہے اس کے اندر بولے بھاگ یہاں سے ہم لوگ نہیں مسافا کرتے نکل یہاں سے کیوں اس لیے کہ کوئی دین نہیں ہے اس کا وقت ہے نہیں تو یہ اس طرح سے اپنے جی میں جب آیا آدمی عمل کرے دین ہمارے لیے کھلونا نہیں ہے کیا ہم جیسا چاہیں اس کے اندر اپنی طرف سے یہ گھر کی بریانی نہیں کہ کوئی کچھ بھی اس میں ڈالے اور کچھ بھی اس میں پکا کے کھائے یہ اللہ کا دین ہے آپ اپنے کچن میں برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا دخل اندازی کرے خاص طور سے خواتین کسی کو برداشت کرتے ہیں نہیں تو ہم دین میں کیسے برداشت کریں گے کچھ بھی اپنی طرف سے لوگ نکالے اسی طرح سے غلط وقت کی مثال میں ایک یہ بھی مثال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی کہاں قبر پر اور اس پر کتاب بھی لکھی گئی ہے مستقل احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے قبر پر ازان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں ہوتا تھا اور اذان کا جو وقت ہے وہ نماز کے لیے ہے اذان نماز کے لیے ہے اب یہ جب تک تھا دنیا میں کبھی اس کے کان میں ازان دیے نہیں نماز کو نہ آتا تھا نہ کبھی مسجد کا موس نے دیکھا اب مر گیا اس کی قبر پر اذان دے رہے وہ آئے گا نماز کے لیے ازان کیوں اس کی وجہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ قبر میں قبر میں شیطان آ کر منکر نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں مخل بنتا ہے خلل پیدا کرتا ہے یہ اور ایک دوسری حدیث سے ٹکراتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تخبت شیتان ہوٹ مجھ کو اس بات سے بچا کہ شیطان موت کے وقت قبط میں مبتلا نہ کر دے کنفیوز نہ یار ایک اور حدیث ہے جس میں شیطان نے کہا بے عزتی اے اللہ جلال تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم میں ان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں تو شیطان نے کیا قسم کھائی ہے جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں گی میں بھڑکاتا رہوں گا اب روح نکل چکی ہے یا مر چکا ہے اب قبر میں گیا اب شیطان نہیں آئے گا کوئی ابیز ایسی نہیں ہے کہ شیطان قبر میں آ کے بہ کاتا ہے تو اس سے بھی خلاف ہے تو قبر پر اذان دینا اذان کا وقت قبر میں دفن کرنے کے بعد کون طے کیا یا تو اللہ طے کیا یا تو رسول نے یا تو چاچا نانا دادا نے تو اسلام میں اس طرح کا کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ازان دے رہے ہیں اب آپ بتائیے کوئی آدمی بولے اب بولنے والے کیا بولتے ہیں کیا غلط ہے اس کے اندر ہے اس میں کیا غلط ہے اب کوئی آدمی کیا بولتے اذان غلط ہے کیا آج بولتے ازان غلط نہیں ہے لیکن قبر پہ ازان ازان غلط ہے کیا بتاؤ اب مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہے اب نکاح میں کھڑے ہو کے ازان دینا شروع کر دے کوئی کیا بولیں گے لوگ ان کو کیا ہوا نکاح میں اذان دے رہے کوئی نکاح بھی بولے منع ہے کیا اور دے تو دے اس کے بعد سب بولے تھے وہ کیا کر رہے کھڑے پھر تقبیر بھی کہ کام بھی دینا شروع کر دے کیوں یہ منع ہے نہیں منع ہے لیکن یہ جگہ ہے اس کی نکاح میں اذان دینا سنت ہے اسلام میں ہے کہ صاحب آزان دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تو نکاح کی تقریب میں جیسے آزاد نہیں ہے کہ امام صاحب بولے ٹھہرو ابھی نکاح پڑھانے سے پہلے اذان دینا پڑے گا تو صاحب کو جمع کرنے کے لیے اذان دے تو کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے اسی طرح سے قبر پر اذان دینا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھا زمانے کے اعتبار سے ٹائم سے کوئی ٹائم طے کر دینا کسی نیک عمل کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے طے نہیں کیا ہے اگر یہ ہوتا تو اس زمانے سے ہوتا تو نے طے کیا یہ دین نہیں ہو سکتا ہے اگر دین ہوتا تو وہاں سے آتا تیری طرف سے نہیں آتا نمبر دو مکان مثالیں بھی جا سکتے ہیں دو مثالیں ہم دیکھتے ہیں جس عمل کو شریعت نے کسی جگہ کے ساتھ جوڑا ہے اس کو اس جگہ کی بجائے کسی اور جگہ کے ساتھ کرنا مثال کے طور پر کا جو عمل ہے یہ کس کے کے ساتھ ساتھ گیا ہے کعبہ کے ساتھ اب کوئی آدمی اگر کسی ولی کی قبر کا طواف کرے تو اس نے کیا کیا طواف کا جو عمل کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کو قبر کے ساتھ جوڑ دیا تو اس عمل کی طواف کے عمل کی اس نے جگہ بدل دی یہ है ہے نہ صرف بدعت ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو شف بھی کہا ہے تو کعبہ کا طواف کرنا یہ دین ہے لیکن کوئی آدمی اگر قبر کا طواف کرتا ہے تو یہ بدعت ہے یہ یہ گناہ ہے اسی طرح سے کسی نیک شخص کی قبر کے پاس دعا کرنا کس سے اللہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ اس جگہ میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کسی خاص جگہ کو مقید نہیں کیا ہے کہ فلاں کی قبر فلاں کی قبر یہاں دعا قبول ہوتی ہے نہیں بلکہ آدمی جہاں کہیں ہو اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ہاں کچھ نیک اعمال کے بعد آدمی کسی جگہ پر جیسے حج وغیرہ میں ہیں اوقات ہیں اس کی جگہ ہیں وہ شریعت نے طے کیے ہیں بتایا بھائی یہاں دعا کرو صفا پہ دعا کرو مروا پہ دعا کرو وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے لیے دلیل موجود ہے لیکن کیا کسی کی قبر پر جا کر اس قبر کے پاس دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے کیا قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا ہے یہ بتایا نہیں گیا ہے اب اپنی طرف سے اعتقاد ایک آدمی قائم کرے کہ اولیاء کی قبروں کے پاس اگر دعا کی جائے تو یہ قبول ہوتی ہے تو یہ فاسد عقیدہ ہے یہ بداعت ہے ایسا کرنا بدات ہے چاہے اللہ سے دعا کرے اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ کسی کی قبر کے پاس وہ قبول ہوتی ہے تو اس اعتقاد کی وجہ سے اس کا وہ عمل بداس ہوگا یہ دین میں نہیں ہے جو عام تھا اس کو خاص کر دیا اور اپنی طرف سے اس کو فضیلت دی تیرا اس کو یہ خصوصیت اور فضیلت دینا ہی بداس ہے لہذا وہ عمل بھی کیا ہوگا تیرے لیے بداس ہو گیا تو یہ ہوا دوسرا مکان یعنی جگہ نمبر تین عدد مقدار Quantity جس کو آپ کہیں گے جیسے مثال کے طور پر بعض حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پریشان ہو وہ آئے تھے کریمہ لا الہ الا انت من الظالمین اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت سے اس کو نکال دے یون صلی السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی بدولت اسی انی الفاظ سے اللہ کو پکارنے کی بدولت مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا اب حدیث میں آیا کہ قیامت تک جو بھی آدمی کسی پریشانی میں ہو یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا اب آدمی اس کے لیے عدد طے کرے کیا کتنی مرتبہ ہونا چاہیے ایک لاکھ بار ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کریں کہ اس سے پہلے اور بولے آیت کریما بہت گرم رہتی ہے اب ان کو کون سا تھرمامیٹر ملا معلوم نہیں بولے آیت کریما بہت گرم ہے تو کیا کرنا چاہیے گرم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو کہتے ہیں پہلے اقدار شریف ٹھنڈا ہے آیت کریمہ کے پہلے اور آیت کریمہ کے اینڈ میں کیا کرنا گیارہ گیارہ بار شریف پڑھنا ایسے کئی اذکار ہیں جن کے پہلے اور گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا ایسا اس کو انولہ کرنا اس دعا کو ذکر کو اس شریف کے ذریعے سے لوگوں نے اپنی طرف سے طے کیا ہے جس نے سکھایا اس نے تو نہیں بتایا کہ یہ بہت گرم ہے زیادہ پڑھنا نہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ خود بتایا پریشانی میں تم یہ پڑھو گے تو اللہ تم کو نجات دے گا لیکن آپ نے بھی بتایا کہ یہ بہت گرم ہے اور تم اس کے آگے اور پیچھے گیارہ سات اکیس یا جو بھی ہے اتنی مرتبہ ضرور پڑھو یہ کون طے کیا اپنی طرف سے اللہ کے ذکر کے لیے عدد طے کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں تقرب ہے یہ یہ آدمی اپنی طرف سے اگر طے کرتا ہے یہ عدد ہے اتنی مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے تو یہ کیا ہو جاتا ہے بدات کیوں عدت تو نے طے کیا اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے طے ہے نہیں تو اس طرح سے اپنے طور پر کسی عبادت کے لیے عدد مقرر کرنا یہ بداعت ہے ہاں اس میں یہ فرق یاد رکھیں ایک ہوتا ہے سہولت کی وجہ سے اور ایک ہوتا ہے فضیلت اور تقرب کی وجہ سے مثلاً آپ اپنی طرف سے طے کریں کہ قرآن مکمل کرنے کے لیے مجھ کو وقت زیادہ نہیں مل پاتا ہے روزانہ میں دو پیج قرآن پڑھ لیا کروں گا تو یہ کیا ہے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے آپ جتنا چاہیں ڈیلی پڑھیں کم پڑھیں زیادہ پڑھیں آپ کی مرضی لیکن اگر آپ طے کرتے ہیں کہ بھائی میں روزانہ ایک پارا پڑھوں گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ ودا سے تون نے اپنی طرف سے کیوں طے کیا کیوں اس لیے کہ نفل امال میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے خود من الم علی نہمال میں سے تم اتنا اپنے لیے اختیار کرو جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو ہر ایک کی طاقت کیا ہوگی الگ ہوگی ہے. تو کتنا پڑھ سکتا روزانہ میں آدھا پارا پڑھ سکتا تو کتنا پڑھ سکتا میں پاؤ پارا پڑھ سکتا تو ہر آدمی کی طاقت الگ رہے گی وہ اپنی طاقت پر پابندی سے جمے اس میں برائی نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ گرم ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گیارہ گیارہ بار گیارہ کا نمبر کون دیا تیرے کو گیارہ کیوں بھائی تیرہ کیوں نہیں تو اپنی طرف سے کوئی عدت طے کرنا اور یہ کہنا کہ اس سے پہلے بعد میں اور اس کا یہ مقام اور یہ پڑھنا چاہیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر اسی طرح سے شب قدر وغیرہ میں قیام العل میں مخصوص مخصوص مرتبہ پڑھنا کہ شب قدر میں فلانی دو رکت پڑھی جائے چھ رکتیں پڑھی جائیں سورج ڈوبنے کے بعد دو رکت رز میں برکت کی دو رکت عمر میں برکت کی دو رکت جو مصیبت سے نجات کی اور ہر اس میں تین تین مرتبہ پانچ پانچ جو بھی ہے اتنی مرتبہ قل ہو اللہ آباد پڑھنا گیارہ گیارہ بار دس بار سات بار تین بار اور یہ صورت اتنی بار پڑھنا اپنی طرف سے کوئی عدد آدمی طے کر سکتا ہے نہیں تو اس طرح سے اپنی طرف سے اتنی رکعت اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ قل اور یہ اور وہ پڑھنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ بداط ہوگا کیونکہ تو نے اپنی طرف سے نمبر طے کیا اسی طرح سے نکاح میں بھی ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ قبول کیا آپ نے تو بلتا الحمدللہ قبول کیا میں نے پھر امام صاحب بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولو قبول کیا آپ نے بولتا الحمد للہ قبول کیا پھر تیسری بار پوچھتے ہیں یہ تین بار کا پوچھنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کتنی بار پوچھنا چاہیے دوسری بار کیا بول سکتا چلو میں مشورہ کر کے بولتا ہوں تو پہلا تیرا کہاں گیا قبول ایک بار قبول ہے بس قبول کیا ہے ایک مرتبہ ہے تین بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی سے تو نہیں پوچھتے تین بار اس سے اس سے تین بار پوچھتے سوچ دیکھ پزرا تو زندگی بھر ہاں ذمہ داری نبھانی پڑے گی اچھا کموارا ہے سوچ سمجھ امام سبھی بولتے سوچ ایک بار سوچ تو الحمد للہ قبول کیا میں نے تو کتنی بار بولتا ہو تین بار کیوں لوگ کیا سمجھتے ہیں طلاق کتنی ہے تین ہے تو طلاق تین مرتبہ ہے تو قبول بھی کتنی بار ہونا چاہیے بیلنس قبول بھی تین مرتبہ ہونا چاہیے کہاں سے لائے وہی آپ یہ اسلام میں نہیں یہ قبول کتنی بار ہے ایک بار ہے کیا آدمی کہہ دے قبول کا مطلب دُلہا ہو گیا ہے اب اب یہ پانچ کا بند گیا آپ اب کئی کہیں بھاگ سکتا گھونٹا چھوڑ کے یا توڑ کے اب اس کا نکاح ہو گیا ایک مرتبہ بولنے سے نکاح ہو جاتا ہے تین مرتبہ نکاح قبول کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں مان لو اگر دو بار قبول کروا کے امام صاحب کو سمجھ دیجئے اس دن جا کے حاجت آ گئی تب تک کہ لوگ رکے رہیں گے ابھی نکاح نہیں ہوا ایک باقی ہے ابھی تو امام صاحب جب آئیں تیسرا بولیں گے قبول کا مطلب پھر اس کے بعد سمجھا جائے گا ہاں نکاح قبول ہو گیا ہے تو یہ سارا ثابت نہیں ہے ایک بار قبول بول دیا ختم بلکہ ایک نوجوان یا جو بھی دولھا ہے اگر وہ بول دے ہاں یا اشارے سے بھی بول دے یس yes, تو بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے لمبا کچھ بنانے کی ضرورت نہیں بعد لوگ یہ بھی سمجھتے کہ اس میں الحمدللہ بولنا ضروری ہے کیوں تاکہ شکر کا اظہار ہو مصیبت میں پھسرا ایسا میں لگے الحمدللہ قبول کیا میں نے کون بولا ضروری نہیں ہے آدمی صرف اتنا بول دے کہ ہاں میں قبول کیا تب بھی چلے گا الحمدللہ بولے تب بھی چلے گا ماشاءاللہ بول دے تب بھی چلے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ للہ کل حال بول دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک آدمی اس کے لیے مخصوص الفاظ طے کرے اتنے ہی لفظوں میں بولنا چاہیے اسے ضروری نہیں ہے بس معلوم ہی ہو کہ اس نے کیا کیا قبول کیا تو یہ مقدار ہے کہ دین کے اعمال میں اپنی طرف سے کوئی مقدار طے کرنا وہ کیا ہوتا ہے بداعت ہوتا ہے کوئی نمبر طے کرنا بدات ہے جیسے کوئی کہے کہ مہر کتنا طے کرنا ہے 786 کیا ہوگا بسم اللہ کی برکت تو اس میں برکت آئے گی سات کا نمبر اپنی طرف سے اس کے لیے عدد طے کرنا تقدس کے طور پر یہ ثابت نہیں ہے آپ کچھ بھی طے کرو جو آپ کو طے کرنا ہے کرو پانچ سو پچپن طے کرو یا کچھ بھی طے کرو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سات سو چھیاسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے مینٹالٹی کیا ہے کہ یہ عدد جو ہے یہ برکت والا نمبر ہے اس کو پکڑ کے وہ لوگ اس کا نمبر طے کرتے ہیں کہ مہر میں یہ ہونا چاہیے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے کوئی ضروری دلیل اس کے لیے کوئی سابت شدہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری چیز اس میں ہے جنس जिंस کیا ہے ہر چیز کے लिए کچھ نہ کچھ طے ہے اپنی طرف سے اس کو بدل کے کچھ کر دینا یہ براس ہے جیسے مثال کے طور پر قربانی اور عقیقے میں ذبح کرنے کے لیے جانور طے ہیں قربانی کے لیے جانور طے ہیں جیسے گائے کی है ہے یا اونٹ کی جنس ہے یا اسی طرح سے بھیڑ ہے ہاں یہ ان جانوروں کو اس میں طے طے کیا گیا ہے کہ یہ ذبح کیے جائیں گے گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے اور اونٹ ہے اب اسی طرح سے عقیقہ ہے عقیقے میں طے ہے کہ جانور کون سا دبا کیا جائے گا حدیث ابھی اس کہ لڑکا ہو اس کی طرف سے دو بکریاں لڑکی ہو تو اس کی طرف سے ایک بکری عقیقے میں ہوگی اب اگر کوئی آدمی یہ کہ کون دبا کرتا ہے بھائی دبا کرنے کی بجائے ہم کیا کریں گے گوشت مارکیٹ سے خریدیں گے اور اتنا گوشت لا کے تقسیم کریں گے کیا عقیقے میں ایسا چلے گا نہیں یا کوئی آدمی کہے کہ بکرے بہت مہنگے ہو گئے اور دوسرے جانور تو گورنمنٹ کی طرف سے منا ہو گئے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ایک دم ایزیلی اویلیبل کیا ہے چکن تو قربانی میں کیا کریں مرغی زبا کریں چلے گا نہیں اس نے کیا کیا وہ بھی جان یہ بھی جان یہ بھی گوشت وہ بھی گوشت فرق کیا پڑتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مرغی چلے گی نہیں چلے گی کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے کے لیے جو جانور ہے وہ متعین ہے لہٰذا مرغی یہاں پر قربانی میں یا عقیقے میں چلے گی نہیں کیا بدل دیا جنس اس میں جنس بدل دی یعنی جو اسپیسیفائڈ آئٹم جس کو آپ کہیں گے جو چیز اس میں متعین تھی وہ چیز بدل گئی تو آپ بدل کے اس کو دوسرا کچھ لے سکتے ہیں نہیں اسی طرح سے لوگوں کا سلام کی بجائے کیا کہنا خدا حافظ ملاقات کے وقت اور جدا ہوتے وقت کیا کلمات طے کیے گئے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ و تو اتنے الفاظ ہمارے لیے ہیں اب اس کی بجائے جب بھی م... یعنی دو بچھڑے یا جائیں اس وقت میں آدمی یہ خدا حافظ تو اس کو سلام کا اگر بدل بنا لیں تو اس نے کیا کر دیا سلام کو بدل کے اس کی جگہ کیا رکھ دیا تو چیز بدل گئی تو جو شریعت نے طے کیا ہے آپ اس کی جگہ دوسرے کلمات لا سکتے نہیں لا سکتے اس کی جگہ دوسرے کلمات آپ نہیں لا سکتے تو سلام کے بجائے خدا حافظ کہنا یہ بدات ہے اب بعض لوگ خدا حافظ کی جگہ کیا کہتے ہیں بل خدا پار... پارسی کا لفظ ہے اور ہم اللہ کہیں گے تو بدات میں چھوٹی بدات کیا اللہ حافظ ہم حافظ نہیں چھوڑیں گے ہم کیا کہیں گے خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے تو یہ نبی سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ جدا ہوتے وقت ان کی حفاظت کی بہت فکر ہے ان کو اللہ حفاظت کرے تمہاری اللہ حافظ تو یہ جو لفظ ہے یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں آپ نے جب سلام سکھایا ہے تو ہم کو سلام کا اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح سے حج میں جو لوگ جاتے ہیں تو حج میں کیا ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں اب بعض لوگ جو انڈیا پاکستان اور بہت سارے سے جو آتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں اس کو اور بعض لوگ جوتے بھی نکال کے اپنے مارتے ہیں اور بعض لوگ اس کے ٹہر دیکھتا ہوں تو اس کو نکال کے مارتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ وہی شیتان ہے یعنی ابھی کھڑا ہوا وہ اور باندھ کے اس کو رکھا گیا ہے اور ہم جتنا چاہے اس کی دھلائی کر سکتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر مارنا کنکریاں جمراج ہیں کتنی ہونا چاہیے مٹر کی اتنی ہونا چاہیے تو اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کے وہاں پہ ماری جائیں یہ بھی نہیں کہ پوری طاقت سے بڑے بڑے پتھر اس کے ساتھ کلمات بھی کچھ ہوں گالی گلوچ بھی اس کے اندر ہو لانتی بھی اس کے اندر ہو اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے کنکریاں ماری جائیں گی لیکن وہاں پر بڑے بڑے پتھر جوتے اور جو جی, جی میں جو ہاتھ میں آئے مار پہ جانا تو یہ یہ بدایت ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ بے وقوفی بھی ہے اسی طرح سے اور ایک چیز اس میں ہے آپ نے دیکھا زمان و مکان عدد و جنس ابایا کیفیت ہر عمل کے ادا کرنے کی شریعت نے کیفیت رکھی ہے مثلا آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی کیفیت کیا ہے آپ کی پیشانی آپ کی ناک آپ کی دونوں ہتھیلیاں آپ کے دونوں گھٹنے آپ کے دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوں تو یہ کیفیت کس کی ہے سر دیکھیے تو ایسے کئی اعمال ہیں ان کی کیفیت شریعت نے طے کی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی کیفیت طے کی کہ تم کو یہ عمل ایسے کرنا چاہیے اب ایک انسان اپنی طرف سے کسی عمل کی کیفیت بنا لے یا شریعت کی کیفیت بدل دے تو یہ بداس ہو جائے گا مثال کے طور پر صوفیہ کا ذکر کرتے وقت میں ایک آواز سے ہو ہو ہو اس طرح سے کہنا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ ایک آواز سے کہنا تو اجتماعی طور پر اس طرح سے ذکر کرنا یہ کیفیت اس اجتماعی طور پر ذکر کرنا اور ان کلمات سے کرنا اسلام میں ثابت نہیں ہے ایک ساتھ سب مل کے کریں جیسے بعض یعنی بستیوں میں عید کے بھی اذکار ہوتے ہیں اللہ اکبر اکبر اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الا الحمد تو ایک آواز میں ایک جو ہے کورس کی صورت میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے اس طرح سے ذکر الجمعی جس کو جماعت کے ساتھ ذکر کہنا کہیں گے اس طرح سے ثابت نہیں ہے یا کلاس روم میں آپ جاتے ہیں مثلا یہ ہمارے الٹا ترتیب ہے کلاس میں جب ٹیچر جاتا ہے تو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اردو اسکولوں میں خاص طور سے کانوینٹ سکول میں تو ہلو ہاؤڈو یو ہوتا ہے لیکن اردو اسکولوں میں کیا ہوتا ہے ٹیچر ہی کلاس میں گیا سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں ایک دو تین اور پھر سب کیا کرتے ہیں السلام علیکم تو یہ ترتیب جو ہے ایک آواز سے پوری کلاس کا ایک دم کھڑے ہو کر سلام کرنا یہ کیفیت بدعت ہے اسلامی ہے نہیں اب پیچھے لوگ بولتے ہیں ڈسپلین آئے گا ان میں تمہارے اندر میں ان میں کہاں سے آنے والے کو سلام کرنا چاہیے سلام کون کرے گا آنے والا گھر میں جائیں گے کیا کریں گے گھر والے کھڑے ہو گئے ایک دو تین سب مل کے بیوی بچے دادا نانا اما سب یہ کیا ہے کوئی طریقہ ہے سلام کا اس طرح سے سلام نہیں ہوتا ہے کون بنایا یہ طریقہ اس طرح سے تو سلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کریں السلام علیکم سیدھا سادہ بولا بالا سلام اسلام ہے اس کو ڈسکو بنا کے رکھے کیا یہ مزاق نہیں اسلام کا کوئی بھی دیکھے گا ڈر جائے گا غیر مسلم یہ کیا تمہارے گھر میں ہوتا ہے ایک دم ایک رات ایک دو تین بول کے کوئی فائر کرنے والے گولی کیا وہ بھی ایک دو تین کیوں ہے وہ پرفیکشن کے لیے کہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یعنی جس کو ایک ساتھ ہونا نہیں چاہیے اس کو کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہے, ہے ذرا آگے پیش, ہوتا بھی سلام کے بولا ٹیچر کون سلام کی ساتھ میں کرنا تھی تو کوئی یہ, ہے, پیٹی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں مطلب آپ لوگ, اسلام کو کیا بنا کر رکھ دیا آپ نے؟ تو سلام جو ہوگا اصول یہ ہے دو برائیاں اس میں جمع ہیں بلکہ تین نمبر ایک داخل ہونے والا خود سلام کرے گا یہ گیا دو آنے والے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلاحیت کے لیے صاحبہ کھڑے نہیں ہوتے تھے یہ کون ہے آنے والے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور تیسرا کیا ایک آواز میں سلام تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دین کائل نہیں رکھنے کی وجہ سے دین کائل نہیں ہونے کی وجہ سے اسی طرح سے قبر کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں پہلی بات تو ہمارے یہاں زیارت کا مطلب ہی کچھ کا کچھ ہو گیا ہے چنے لے کے جانا قبر کی زیارت کے لیے زیارت کا مطلب کیا ہے جانا ملاقات کرنا تو مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اس کا دل سخت ہو گیا اس کو لگ رہا ہے کہ میرا دل نرم ہو اس کے لیے قبرستان گیا یا مان لیجیے کوئی آدمی دیکھا کہ والدین کی قبر ہے وہاں چلا گیا تو اس طرح سے کوئی کسی کی قبر پر جائز منع نہیں ہے لیکن وہ عبرت کے لیے ہونا چاہیے. یا مقبور جو ہے جس کو قبر میں دفن کیا گیا اس کی دعا کے لیے ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ سے لی تھی تو یہاں پر یعنی کسی مخصوص قبر پر جانا بھی غلط نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار ہیں دفن ہیں تو ان کی قبر کے لیے جائے نہ کہ پورے قبرستان کے لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اولیاء کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں جن کو اولیا سمجھتے ہیں اور جانے کے بعد جب لوٹتے ہیں تو کیسا لوٹتے ہیں الٹا یعنی پیٹ دکھا کے ہم جائیں گے نہیں تو اس طرح سے قبر سے کسی کی لوٹنا کہ ان کو پیٹ نہ دکھائی جائے یہ طریقہ اس کی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے بداخ ہے صحابہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آتے تھے تو پیٹ دکھائے بغیر جاتے تھے اس طرح کی کوئی دلیل ہم کو سلب کی زندگی میں نہیں ملتی ہے تو کسی کی قبر پر جانا عجیب بات تو یہ ہے کہ کعبہ کو پیٹ دکھا کے جا رہے ہیں جبکہ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کو برا خود نہیں سمجھتا ہے کہ کعبہ کو پیٹ دکھا کے جائے لیکن کسی بزرگ کی قبر کو پیٹ دکھانے سے بچتا ہے ڈرتا ہے کیا ہے یہ اگر یہ کہتا ہے کہ احترام ہے تو پھر باقی کا احترام کیوں نہیں تو اس کی دلیل کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اللہ کے نبی صدر خود جو ہے آدمی آیا اور آپ سے پوچھا سوالات پوچھے اور جب پیٹ پھیر کے نکل گیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا تو اس آدمی نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دکھائی کہ نہیں اگر نہیں کرے گا تو آدمی جینا مشکل ہو جائے گا لوگ زندگی میں جو اللہ والے ان کو پیٹ دکھا کے جاتے اور جیسے ہی بات ہو جاتی ہے قبروں کو نہیں دکھاتے تو یہ جو بات ہے یہ بدات ہے قبروں سے لوٹتے وقت میں الٹے پاؤں لوٹنا یہ بدات ہے اسی طرح سے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں دعا کے لیے اور سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں اصول کیا ہے آدمی کی ہتھیلیاں کہاں ہوں زمین پر اس طرح سے ہتھیلیاں ہونا چاہیے اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں جو قرآن کی آئے تھے وقت وقت قریب سدا کر قریب ہو جا اور حدیث میں جیسے ہے کہ اقرب ما عبد العبد من نہیں ہوا ساجد بندہ اپنے رب سے تب قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فَأَذْكِرُ تم خوب دعا کرو یعنی سجدے میں خوب دعا کرو یہ سجدہ ہے یہ اگر نماز کے باہر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہوتا لیکن یہ سجدہ کون سا ہے نماز کے اندر کا اب بعض وہ کیا کرتے ہیں نماز ہوئی سنتیں وغیرہ ادا کرتے ہیں پھر اسپیشلی سجدہ کرتے ہیں دعا کے لیے اور اس سجدے میں کیا کرتے ہیں ہاتھ اس طرح سے زمین پر رکھتے ہیں اور اس میں اپنا چہرہ رکھتے ہیں اور سدے میں جاتے ہیں سجدہ دعا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں ایک تو دعا کی ہے دوسرا سجدے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں اس طرح سے دعا کی جاتی یہ ہے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس طرح سے اس کیفیت کے ساتھ میں سجدہ کرنا یہ اس کی, قیفیت, اس کی ثابت نہیں ہے لہذا یہ کیا ہے یہ بدات ہے اسی طرح سے ترتیب شریف نے आमाल کی ترتیب رکھی ہے اگر آدمی وہ ترتیب بدل دے تو یہ کیا ہے بدات ہو جائے گا مثال کے طور پر جمعہ میں اور عیدین میں فرق ہے کیا فرق ہے خطبے اور نماز کا عید میں کیا ہوتا ہے جمعہ میں کیا ہوتا ہے جمعہ میں جمعہ میں پہلے عید کا جمعہ کا है ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے عید میں کیا ہو جاتا ہے معاملہ कि ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے کس نے طے کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب کوئی آدمی الٹا کر دے تو کیا ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ بعد میں کر دے اور عید کا پہلے کر دے یہ اس کو حق ہے نہیں تو جو ترتیب اسلام میں رکھی گئی ہے اس ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے نہیں یہ بداط ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود پڑھنا درود پڑنا بہت اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن ہر نیکی کا ایک سلیقہ اور طریقہ اور اس کا اصول ہوتا ہے جو جی میں آئے کریں اس کا نام اسلام نہیں ہے تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اذان دینے سے پہلے اللہ علی محمد آل محمد صلی محمد محمد کمر صلیٰ ابراہیم اللہ ابراہم الامد المجی اللہ مبارک علی محمد امال عل محمد ابراہیم ابراہیم آل اللہ اکبر اس طرح سے شروع کرتے ہیں بداعت ہے یہ بولا آپ کو اس میں درود पढ़ने کا درود پڑنے کی جگہ کب ہے حدیث میں آیا ہے جب تم معذم کی اذان سنو تو جیسا وہ کہتا ہے کہتے جاؤ اور جب وہ فارغ ہو جائے تو درود پڑھو اور اس کی بعد دعا پڑھو تو درود کی جگہ کدھر ہے के کے بعد لیکن یہ کیا کر رہا ہے ازان کے پہلے تو ترتیب جو ہے ازان اور درود یہ کیا کر دیا اس نے بدل کے درود اور ازان اور بعد میں پڑتا ہے کیا پوچھیے اس سے تو یہاں پر درود جو پڑھنا ہے اس کی ترتیب کیا ہے اذان کے بعد درود ہوگا ہے. اگر ازان سے پہلے اس کو کر دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ ترتیب کے خلاف ہے اسی طرح سے مشرقین یہ کرتے تھے کہ جب ان کو جنگ کرنا ہوتی تھی تو حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ اس مرتبہ حرمت کا مہینہ آگے ڈھکے دیا آگے ہو جائے گا اب لڑ لیں گے اور بعد میں حرمت کا مہینہ تو اس طرح سے ترتیب بدل دیا کرتے تھے جو آج تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں شرقین کرتے تھے اور اللہ تعالی نے اس کو حرام بلکہ کفر قرار دیا ہے تو اس طرح سے ترتیب بدل دینا دینی اعمال کی یہ بھی کیا ہے یہ بدات ہے اسی طرح سے آخری چیز یہ کہ سبب اور فضیلت کی بنیاد پر عمل کرنا یعنی کوئی ایسا دن جس میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو اس کو فضیلت دے کر اس دن نے کرنا یہ بداعت ہے آپ نے اپنی طرف سے اس میں اپنی طرف سے آپ نے نیکیا طے کی مثال کے طور پر شب میراج کی فضیلت کی بنیاد پر اس رات کو اجتماع اور عبادات کے لیے اس رات کو خاص کرنا معراج کی جو رات ہے اولن تو یہ خود اختلاف اس میں ہے کہ وہ رات کون سی تھی اور سلف میں خود مشہور رات وہ نہیں ہے کافی اقوال اس میں ہے ٹھیک ہے اگر مان لیجئے معلوم بھی ہو جائے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ کو میراج کب ہوئی مکہ میں یا مدینہ میں مکہ میں ہوئی ہے اور معاج ہونے کے بعد دس سال تک آپ مدینہ میں رہے کم سے کم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تو اب ان دس سالوں میں کئی مرتبہ رات آئی کہ نہیں آئی جس رات کو میراج ہوئی تھی دس سال تک آئی وہ رات لیکن کیا ان دس سالوں میں کسی ایک سال میں بھی آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس رات کو منایا کہ اس میں خاص خطبہ دیا اور سب لوگوں نے رات بھر جاگ کے کی عبادت کیا آج جاگنے کی رات ہے پھر صحابہ کے بچے بھی پورے گلی کوچوں میں گھومے ہاں پھر کچھ لوگ درگاہوں پہ بھی گئے کیا ہے یہ تھا صحابہ کے زمانے میں نہیں پھر ہوٹلوں میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تین بجے تک کتنا ٹائم ہوا کتنا ٹائم ہوا یعنی جاگنے کی رات ہے یعنی سونے نہیں سونے کی رات ہے مسلمان جاگنے کی رات کا کیا مطلب لیتے ہیں یہ نہیں سونے کی رات ہے پلک جھپکنا بھی نہیں چاہیے چاہے کتنی بھی اکرآباد کا یعنی کسی طرح سے ٹائم گزار دے فجر آ جائے اب یہ سال بھر تو اس کی پریکٹس ہے نہیں ہوتا کیا ہے پھر اینڈ اینڈ میں لائٹ ڈم ہونے لگتی ہے اس کی کہ اخیر اخیر میں فجر کے قریب کیا ہوتا ہے نیند آنا شروع ہوتی ہے اور جو سوتا ہے تو سیدھا مغرب میں اٹھتا اگلے دن سیدھا مغرب پورا اجالا گایب وہ جو اندھیرے میں سویا تو اگلے اندھیرے میں اٹھتا ہے اٹھتا وہ کتنے بجرے بولے مغرب بولتے اٹھا رہے اٹھا رہے اٹھنے کو تیار نہیں کھیل رہے تم اٹھانے گئے تو گھوٹا مار رہے ہم لوگوں کو تو فجر صاحب ضہور آسر پھر ڈائریکٹ مغرب میں اٹھتا ہو اور یہ جاگنا اور یہ عبادت کرنا اس رات کو تھا ہی نہیں اور اس کی بنیاد پر کیا ضائع کر دیا فرائض کو ضائع کر دیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ شب میں راج کو جاگتے تھے عبادت کرتے تھے بولے وہ لوگ تو روز جاگتے تھے تو بھی روزانہ جاگنا تو بھی روزانہ عبادت کر لیکن اس کو خاص کرنا اس کو خاص کرنا یہ بداس ہے تو سال بھر سوتا رہے اور اس ایک رات کو جاگے یہ, ہے. کیوں جاگ رہا تو؟ یہ رات ہے اس لیے تو یہ فضیلت تو نے اپنی طرف سے دیا صحابہ نے اس کو سپیشلائز نہیں کیا تو وہ اپنی طرف سے کیوں کر رہا بداس ہے اسی طرح سے ربی الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سبب مخصوص اعمال کرنا رہے الاول جیسے آتا مہینہ پھر ہرے ہرے پتا کے باندھنا آؤں اور پھر ہاں خوشیاں منانا اور گھروں کے اندر مٹھائیاں بننا اور پھر مسلمانوں کا جلوس شریف نکلنا ہاں اور ہم اس کو کلمہ پڑھائیں گے اس کو پہلے تیرے کو آتا پڑھنے ذرا پڑھ کے سنا صحیح ڈگ سے خود کلمہ نہیں پڑھتا ہے لیکن جو بھی دکھ رہا ہے گیلریز میں اپنی ان کو کلمہ پڑھائیں گے پولیس کو پڑھائیں گے ان کو پڑھائیں گے باپ کو دادا کو نانا نانی کو گھر میں جا کے کلمہ نہیں پڑھا رہا بچوں کو کبھی پڑھایا نہیں सारी दुनिया कलीमा पड़ाएगा उसके ऊपर और ऊपर से जबरदस्ती किराया का किसी को पकड़ के लाया इसको अच्छा आता बांधे इमामा तो अरब का जो है वो पूरा लगा के बैठेगा एकदम और कभी ऐसी दाढ़ी होगी छोटी और कभी बड़ी दाढ़ी होगी नकली और हाथ में बिल्कुल जो है ڈنڈا آتا کچھ بھی جھنڈا لے کے اسلام کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے کبھی زندگی میں گھوڑے پہ بیٹھنے کی پریکٹس نہیں ہوتا دھیان دو ہاں بتکا کبھی تو گڑبڑ ہو جائے گی یہ گھڑ سوار ہے مسلمانوں کا یہ وار ہے یہ بیٹھا تھا ایک ہی ٹائم پہ شادی میں بیٹھا تھا اس کے بعد سے کبھی بیٹھا نہیں گھوڑے کے اوپر تو یہ ہار اس کا ہے وہ بھی براب کے گھوڑے پھر لاٹھی گھمائیں گے اس کے آگے کیا میسج کیا دے رہے ہیں آپ ہم لڑنے والی کومرے کو بیچ میں آنا نہیں ہم لوگ لاٹھی گھمائیں گے کچھ تو طریقہ ہے مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں یہ خرافات ہیں کہ اس دن اس طرح سے جلوس نکالنا اس طرح سے ڈسپلے کرنا اور اسی طرح سے اس دن بعض بولتے ٹھیک ہے یہ مت کرو کم سے کم روزہ رکھو درود شریف پڑھو تو یہ بھی کہاں سے ہیں بھائی آپ روزانہ درود پڑھو نا صبح شام دوپہر جب آپ کو جی چاہے پڑھو آپ لیکن آپ سال میں ایک ڈیٹ طے کریں گے اور اس دن درود پڑھیں گے شرم نہیں آتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تمہارا خیال رکھتے تو تم سال میں ایک بار کریں گے تم سال میں ایک بار کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا اس کی خوشی مطلب ہم کو خوشی ہونا چاہیے نا روزانہ خوشی ہونا چاہیے تجھو کو کوئی ایک دن زندگی کا ایسا نہیں جس میں رسول کی رحمت سے تو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے آپ کے لائے و دین سے استفادہ نہیں کر رہا آپ کی سنتوں سے برکت حاصل نہیں کر رہا ہے تو سیال میں ایک دن مناتا تو سیال میں ایک دن منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس دن کی فضیلت کی وجہ سے وہ تاریخ کو ڈسپیوٹیڈ ہے مان لو بارہ ربیع تب بھی اس دن اس طرح سے منانا ثابت نہیں ہے گھر میں مٹھائیاں بنانا درود پڑھنا نمازیں پڑھنا رات کو جاگنا اور خوشی گھر کے باہر کمگین لگانا وغیرہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے بولے عیسائی لوگ مناتے نا اپنے نبی کا برڈے ڈے اپنے کیوں نہیں منانے کا تو ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے طریقے سے بچا کے گئے تجھ کو جیسے دوسرے کرسمس منا رہے تو نبی کا برڈے منا رہا برتھ ڈے منانا ہوتا اب وہ کہ سکا کا برڈے کب تھا تمر کا برتھ ڈے کب تا پیڑ بانٹتے تھے کچھ بھی پیدا ہوئے بول کے بھی کیک کاٹ رہے ہیں شرم بھی نہیں آتی آپ عیسائیوں کا طریقہ اپنا رہے کاٹنا چاہیے ان کے ذہن میں مطلب کاٹا جاتا ہے تو اب لوگ دوسرے اپنی اولاد کا اور دوسروں کا کاٹتے ہیں ہم کس کا کاٹیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیک کاٹیں گے اور بوڑھا کوئی پیر جس کو مانتے ہیں اس کو لا کے اس کو بول رہے ہیں اور اس کو بھی بولیں انگلش آپ دیا اس کو. وہ بھی بول رہا ہے وہ بھی کاٹ رہا ہیپی برتھ ڈے ٹوسول کیا ہی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے یہ مسلمان یہ خورافات ہیں سب اس طرح سے کرنا اسلام नहीं ہے دین نہ سیکھنے کی مصیبت ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ انسان جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے اس لیے پہلا کام یہ ہونا چاہیے مسلمان کو اپنا دین معلوم ہو مسلمان کو اپنا دین معلوم ہونا چاہیے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس بات میں میں نے بیان کی اور مداعت کے تعلق سے یہ عنوان ہمارا مکمل ہو گیا اللہ رب العالمین دین کا سیکھنا ہمارے لیے آسان کرے قرآن و سنت کے سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو توفیقہ فرمائیں آئندہ ہفتے سے ان ایک دوسرے عنوان پر ہم کوس شروع کریں گے اقول لہٰذا فی الحال وعلیکم